السلام علیکم پچھلے لیکچر کے آخر میں سارٹنگ کے سلسلے میں ہم نے کوئک سارٹ کے بارے میں گفتگو شروع ہی کی تھی اس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک پارٹیشن بیسڈ الگردم ہے اور بلکہ ڈیوائیڈ اینڈ کونکر جو ہماری اسٹریٹجی ہے یہ وہ استعمال کرتا ہے اور بلکہ یہ بھی کہ یہ ایک تیز ترین سارٹنگ الگردم ہے جتنے الگریدم سارٹنگ کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں خاص طور پہ جن کو کمپیرزن بیس واٹنگ الگ کہا جاتا ہے بلکہ یہ جو تیزی ہے یہ اس کے نام میں شامل ہو گئی یہ ایک بڑے ریناؤڈ کمپیوٹر سائنٹسٹ سی اے آر ہور انگلینڈ کی ایک شخصیت ہیں انہوں نے اس الگم کو ایجاد کیا تھا تقریباً انیس سو ساٹھ کے قریب یا انیس سو ساٹھ والے جو دس سال تھے ان میں کسی وقت یہ انوینٹ ہوا تھا جب انہوں نے یہ الگریدم بنایا اور اس کو چلایا تو وہ اتنی تیزی سے چلا یعنی کہ اپنی کاروائی اس نے اتنی تیزی سے کی کہ انہوں نے اس کو دیکھ کے کہا دس از کوئک اسی سے اس کا نام کوئک سارٹ بن گیا یعنی کہ وہ الگریدم جو بہت تیزی سے چلتا ہے ہم کوئک سارٹ کے بارے میں کافی تفصیلی گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کا جو پیٹرن ہے وہ وہی ہوگا جو پہلے رہا ہے کہ ہم ایلگردم کو دیکھیں گے اس کے بعد اس کا سوڈو کوڈ بنائیں گے اس کو ہم ایگزامپل کے ذریعے چلا کے بھی دیکھیں گے اور فائنلی پھر ہم اس کے انالس کریں گے تو آئیے کوئک شارٹ کے سلسلے میں یہ ساری کاروائی شروع کرتے ہیں اور نیکسٹ ایلگر از کارٹ ایر one ون آف دا فاسٹس الگریدمز نون اینڈ از دا میتھڈ آف چوائس ان موسٹ سارٹنگ لائبریریز یعنی کہ آپ کو جو libraries ملتی ہیں C++ پلس پلس کی بھی رن ٹائم لائبریری جاوا کی رن ٹائم لائبریری یا دوسری لائبریریز تو یہ جو الگریدم ہے یہ عموماً امپلیمنٹ کیا جاتا ہے جب بھی آپ سارٹ روٹین کو کال کریں والے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کوئک شارٹ جو ہے اٹ از بیسڈ آن ڈیوائڈ اینڈ کادم دیکھیں گے تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ اس میں ڈیوائڈ اینڈ کا جو ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے یہ اب میں نے کوئک شارٹ جو پروسیجر ہے یا وہ جو ہے یہ پورے کا پورا آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس میں آرگیومینٹس اگر دیکھیں تو ارے اے یہ ہماری وہ ڈیٹا ارے ہے جس میں آئٹمس ہیں اور یہاں پہ یہ کہ ارے جو ہے وہ انٹیجرس نہیں بلکہ جو بھی اس میں کی ہے جو کہ وہ آرڈر سیٹ میں سے آ سکتی ہے یعنی کہ اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے درمیان وہ لیس دین یا ایکول ٹو یا گریٹر دین ریلیشن جو ہے یہ بنائی جا سکتی ہے یا اخذ کی جا سکتی ہے تو یہ وہ ارے اور پھر پی این یہ رینجز ہیں یا انڈیسیز ہیں اے میں وہ حصہ ارے کا جس کو ہم سورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ہونے کی وجہ ابھی فوراً سامنے نظر آئے گی کیونکہ یہ ہم ریکرسلی ڈیوائڈ اینڈر امپلیمنٹ کریں گے یہاں پہ اب وہ اسٹیٹمنٹ جو کہ ایکچولی ہماری ریکرشن ٹرمینیٹ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر تو آر از گریٹر دین پی یعنی کہ ہم کچھ حصہ اس کا سارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایٹ لیسٹ وہ ایک ایلیمنٹ سے زیادہ ہے تو پھر ہم اس ایف لوپ کے اندر آئیں گے اور اس کے بعد دیکھیے میں نے سب سے پہلے کام کیا ہے کہ پی اور آر جو ہے رینج ہے یہ نمبرز ہوں گے ایک سے دس بیس سے چالیس یا جو بھی جس میں آر جو ہے وہ پی سے اب بڑا ہے ان میں سے یا اس رینج میں سے میں ایک رینڈملی نمبر سلیکٹ کروں گا اب یہاں پہ وہی رینڈم ایک روٹین فرض کریں آپ کے پاس موجود ہے جو کہ دو انٹرویوز کو لے کے ان کے درمیان میں نمبر آپ کو واپس بھیج دیا وہ اس کا شروع والا پی اور آر بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ صرف پی سے بڑا اور آر سے چھوٹا اب یہ جو آئے ہے اس کو لے کے دیکھیے میں نے کیا کیا swap اے سب i with a p a p جو ہے یہ اس ارے کے جو حصہ ہم سوٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے البتہ اگر آئے فرض کریں پی سے بڑا ہے پھر یہاں پہ میں اے سب آئے کو اے پی سے سواپ کروں گا اور اس کے پھر دیکھیے میں نے کیا کیا کہ میں نے پارٹیشن کیا کو ہے پی اس کے میں وہ تین حصے بناؤں گا یہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو رینڈم آئے لے کے اس سے پھر اے آئی کو اے پی سے سواپ کر کے پھر پارٹیشن کو کال کرنا یہ ساری باتیں ہم نے کیوں کی فی الحال یہ سمجھیے کہ میں نے اصل میں یہاں پہ ایک پیبٹ ایلیمنٹ کو چوز کیا ہے رینڈملی ابھی پارٹیشننگ کی بات آگے چلے گی جہاں پہ یہ رینڈم رینڈمنس کی بات بھی ہم کریں گے اور بعد میں جب ہم انالیس کریں گے تو پھر اس چیز کا جواز جو ہے یا اس چیز کی افادیت سامنے آئے گی ہم نے رے اے پی تھرو آر کو پارٹیشن کیا اور کیو جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ جو پیبٹ ہے وہ فائنلی کس پوزیشن پہ جا کے رکا یاد ہے پارٹیشن ہم نے سلیکٹ میں بھی استعمال کی تھی یہ وہی پارٹیشن ہے ارے کے تین حصے بنے اور اس کے بعد اب سلیکٹ میں تو میں ایک حصے کو پھر ڈسکارڈ کرتا تھا یہاں پہ نہیں یہاں پہ اب دونوں حصوں کو میں اب کانکر کروں گا اور وہ کس طرح کہ پھر میں کوئک شارٹ کو کال کر رہا ہوں اے فی کما کیو مائنس ون یہ وہ لیفٹ والا حصہ ہے پارٹیشن ایلیمنٹ یا وہ پیوٹ ایلیمنٹ سے اور اس کے بعد کوک سارٹ اے کیو پلس ون آر یہ اب وہ دائیں جانے والا حصہ ہے جو کہ پیوٹ ایلیمنٹ سے جو بڑے ایلیمنٹ ہیں یہ وہاں پہ موجود ہے یہ مکمل پروسیجر ہے یعنی کہ یہ چند لائنیں جو ہیں یہ ایک ارے کو چاہے وہ کتنی بڑی ہو چاہے وہ ڈیٹا ایلیمنٹ کیسے بھی ہو ان ساروں کو یہ سارٹ کر لے گی ذرا اس ایل کی تھوڑی سی یہ جو الیگنس ہے اس پہ نظر ڈالیے کہ کس طرح ایک تو ڈیوائڈ اینڈ کونکر اور دوسری ریکرجن ان دو چیزوں کو استعمال کر کے تین چار لائنوں میں ہم نے ایک کافی ایک لحاظ سے مشکل آپریشن کے نمبر یا ڈیٹا کو سارٹ کرنا اس کو ہم نے کس طرح یہ جو کاروائی ہے ہم کر پائے ہیں صرف چار لائنیں کوڈ کی بلکہ اگر میں یہ سی پلس پلس میں بھی لکھوں تو تب بھی یہی چار پانچ لائنیں ہوں گی زیادہ نہیں ہوں گا زیادہ سے زیادہ چند ایک ڈیکلوریشن کچھ لوکل ڈیکلوریشن یہ جو ویریبل i ہے اس کے علاوہ نہیں یہاں پہ اب آپ کو ریکرجن کی افادیت کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم ریکرسو بنا کے اور ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا تھا ریکرسو ڈیٹاسٹرکچر بنا کے ٹری جو ہے ایک ریکرسو ڈیٹاسٹرکچر ہے ریکرجن جو ہے یہ ایک بڑا پاورفل ٹول ہے یا ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ ہمیں اگر جہاں پہ بھی موقع ملے استعمال کریں تو اس سے ہمارے جو ہیں وہ انتہائی کے لحاظ سے بھی بہت کم اور اس سے پھر وہ, جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے ہم ریکرشن اور بھی بہت جگہ بھی استعمال کریں گے یہاں پہ میں صرف یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ کا ریکرشن یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں آپ کو تقریباً تمام ڈیوائڈ اینڈ کالگریدمس جو ہیں وہ ریکرزن بیسڈ ہی نظر آئیں گے اب آئیے ریکرجن یا اس ایلگریدم کی جو ڈیٹیلس ہیں اس کی جانب چلتے ہیں ایلیمنٹ اے پی تھرو آر انٹو تھری سب ریز اباؤٹ ایلیمنٹ ایکس یہ ہم نے بات سلیکٹ جو پروسیجر تھا پہلے ہم نے اس میں بھی یہی کی تھی اور وہ تین حصے یاد ہے کیا تھے ایک حصہ تھا پی سے کیو مائنس ون کیو پوزیشن پہ وہ ایکس اب فائنل پیوٹ جب آ جاتا ہے تو ارے کے تین حصے میں سے لیفٹ والا حصہ یہ ہے ان میں جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ ایکس سے کم ہوں گے اس کے بعد اے کیو ایک سنگل ایلیمنٹ والا حصہ ہے اصل میں جہاں پہ آپ کا وہ پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا اور فائنلی Q+1 سے R یہ وہ ایلیمنٹس ہیں رے کے جو کہ X جو ہمارا پیوٹ ہے اس سے بڑے ہیں اچھا اب بات تھوڑی سی تفصیل میں کہ پیوٹ کو کس طرح چوز کریں وی ول چوز دا فرسٹ ایلیمنٹ آف دا رے ایز دا پیوٹ یعنی کہ X از اکول ٹو اے ڈیفرنٹ رول از یوز فار سلیکٹنگ پیوٹ کے بارے میں ہم نے سلیکٹ میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی بلکہ وہاں پہ میں نے آپ کو ایک مثال دکھائی تھی کہ اگر ہم جو ارے ایلیمنٹ ہم سارٹ کرنا چاہتے ہیں ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے سائز کے لحاظ سے اگر اس کو پیوٹ کے طور پہ چوز کریں گے تو جب یہ پارٹیشن الگردم اپنی کاروائی کر چکا ہوگا تو ارے کے تین حصے کچھ یوں بنیں گے کہ پیبٹ ایلیمنٹ سب سے پہلے آ جائے گا اس سے کم تو اب کچھ ہے ہی نہیں اور بکیا سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ پیبٹ کی دائیں جانب آ جائیں گے اس لحاظ سے یہ پارٹیشن جو ہے یہ اس طرح نہ ہوئی کہ ارے کے دو حصے بنے دیکھیے ڈیوائڈ اینڈ میں ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو حصے بنے وہ چھوٹے ہوں یہ نہ ہو کہ ایک حصہ تو بہت ہی چھوٹا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ابھی اتنا ہی تقریباً بڑا ہے جتنی کی اوریجنل ارے تھی کوئک سارٹ کی پرفارمنس بعد میں ہم انالس میں دیکھیں گے کہ یہ پیوٹ کی چوائس کی بنا پہ آڈر این اسکوئر ہو سکتی ہے یہ اس کا ورس کیس بہیویئر ہے جبکہ نارملی یہ ایوریج کیس بہیوئر اس کا ان لاگ ان ہے یعنی کہ یہ جو سلیکشن ہے اس کا یہ ہو امپیکٹ ہو سکتا ہے جس کی بنا پہ ہمیں لحاظ رکھنا پڑے گا کہ پیوٹ جو ہے وہ کون سا ایلیمنٹ چنا جائے ایک اسٹریٹجی جو کافی کارآمد ہے وہ یہ کہ آپ رینڈملی کسی کو رینڈم رینڈمنس ہم نے ابھی دیکھی میں اور وہ یہ کہ اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ پہلا ایلیمنٹ پیوٹ چوز کرو بلکہ ہم نے ایک انڈیکس آئی بنایا جو کہ پی اور آر کے درمیان یا پی کے برابر بھی ہو سکتا ہے لیکن عموماً وہ پی اور آر کے درمیان کہیں ہوگا اس کو جب چنا اس کی بنا پہ جو آئے نکلتا ہے اس کو ہم فرسٹ ایلیمنٹ سے ایکسچینج کر لیتے ہیں اور پھر اگر ہم پہلے ایلیمنٹ کو ہمیشہ پیوٹ چوز کریں تو پھر چانسز ہیں نس کی وجہ سے کہ جو دو حصے ہمارے بنے گے پیوٹ کی ایک جانب اور پیوٹ کی دوسری جانب پارٹیشننگ کے بعد وہ تقریباً سائز میں برابر ہوں گے اس سے ہماری جو الردم کی کاروائی ہے وہ تیز ہو جائے گی بلکہ انالیس میں یہ ہم دیکھیں گے کہ وہ n لاگ n ہو جائے گی یہ باتیں ظاہر ہوتی جائیں گی اور جیسے کہ میں نے ارض کیا انالیس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی جو اہمیت ہے وہ بلکہ بعد میں اور بھی سامنے آئے گی فلائٹ پہ اب ہم پرٹیشن کے بارے میں ڈسکشن شروع کرتے ہیں اصل پارٹیشننگ کے لیے کئی طریقے موجود ہیں ایک طریقہ اصل میں ہم ڈیٹا اسٹرکچر میں دیکھ چکے ہیں ڈیٹا اسٹرکچر کے کورس میں جب ہم نے کوئک سارٹ کی ڈسکشن کی تھی یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک اور طریقہ پیش کرتا ہوں پرٹیشننگ کے لحاظ سے اور وہ یہ کہ پرٹیشننگ works by maintaining the following invariant condition یہ invariant condition شاید آپ پہلے بھی مختلف کورسز میں دیکھ چکے ہیں کہ فرض کریں آپ کے پاس کوئی لوپ ہے اس میں لوپ ان کیا ہوتا ہے یعنی کہ جیسے جیسے لوپ چلتا ہے تو کوئی خاص کنڈیشن جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی یعنی کہ وہ کانسٹنٹ رہتی ہے وہ انویرینٹ ہے انویرینٹ کیا یا پرٹیشن ایلگر کس طرح کام کر رہا ہے وہ یہ کہ اے پی ایکول ایکس تو ہمارا پیوٹ ہوا یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے پی لوکیشن پہ اس کو ہم پیوٹ چوز کریں گے ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کے پاس ارے آئی تھی تو اس وقت جو پہلا ایلیمنٹ تھا اس کو شاید ہم نے اے سب آئے سے سواپ کر دیا ہے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ تو چینج ہو چکی ہے لیکن اس کا انڈیکس جو ہے یعنی کہ کس کو ہم نے پیوٹ چننا ہے وہ پہلا یعنی کہ پی ہے اچھا اب یہ کہ P سے Q-1 ون تک کنٹینس ایلیمنٹس دیر آر لیس دین ایکس کیو پلس ون سے آر تک نہیں ایس مائنس تک جو ارے ہے اٹ کنٹینس ایلیمنٹس دیر آر گریٹر دین x اکول ٹو ایکس اینڈ اے ایس تھرو آر کنٹینس ایلیمنٹس ہوز ان ابھی یہ باتیں شاید اتنی ظاہر نہیں ہو رہی تو میں پہلے آپ کو پارٹیشن ایلگردم کا سوڈو کوڈ دکھا دیتا ہوں اور پھر ہم اس کی ایکچول ایک مثال کریں گے تصویری خاکے کی مدد سے تو فی الحال اس ایلگریدم کو دیکھیے یہاں پہ اے آر اے ہے پی سے آر اس کی رینج ہے جس کو ہم نے پارٹیشن کرنا ہے ایکس ایکول اے سب پی جو ہے اس کو میں نے پیوٹ کے طور پہ رکھا جو پی ایلیمنٹ یعنی کہ سب سے پہلا ہے اور ایک ویریبل کیو ہے اس کو میں پی پہ سیٹ کرتا ہوں اور ایک اور انڈیکس ہے فور لوپ کا ایس اس کو میں پی پلس ون سے لوپ کے اندر میں کیا کر رہا ہوں کہ s, یہ s جو ہے یہ اب ارے میں ایز اے پوائنٹر موو کرے گا اور ہر اے کو میں کمپیر کروں گا اگر تو اے ایس جو ہے وہ ایکس یعنی کہ پیوٹ سے چھوٹا ہے تو میں کیو کو کیو پلس ون کر کے اے اے کیو کو اے ایس سے ایکسچینج کر لوں گا اور فائنلی جب یہ لوپ ختم ہو جاتا ہے تو میں سواپ کروں گا اے پی کو اے کیو کے ساتھ اور کیو میں نے ریٹرن کر دیا میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھ کے جو کاروائی ہو رہی ہے اس کی تو شاید سمجھ نہ آئی اس لیے مناسب ہے کہ ہم تصویری خاکے کی جانب چلیں یہ جو اسٹریٹجی ہے پارٹیشن ایلگردم کی اصل میں اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم دو پوائنٹرز چلا رہے ہیں ایس جو ہے وہ آگے کی جانب رہتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے کیو رہتا ہے جہاں پہ بھی ایک ایلیمنٹ پیوٹ سے چھوٹا ملتا ہے اس کو ہم کیو والی پوزیشن پہ جو ایلیمنٹ جو کہ ایکچولی ایکس سے بڑا ہوگا اس سے ہم ایکسچینج کر لیتے ہیں نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ آخر میں ایکس سے جتنے چھوٹے ایلیمنٹس ہیں وہ ان ایکسچینجز کی بنا پہ ایکس کی ایک جانب آ جاتے ہیں اور بڑے ایلیمنٹ جو ہیں وہ سواپ کی وجہ سے دوسری جانب چلے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا یہ ہمیں تصویری خاکے کی مدد سے ہی دیکھنا پڑے گا کہ کاروائی اصل میں ہو کیا رہی ہے تو آئیے میں ایک ارے کو لے کے پی اور آر کی ویلیوز کچھ لے کے اس الگم کو آپ کے سامنے ایک خاکے کی مدد سے پیش کرتا ہوں یہاں پہ اب میں نے اس اے ارے کے حصے دکھائے ہیں اصل میں یہ اے کی حصہ ہے پی سے آر تک اس کے اوپر یہ جو پارٹیشن الگریدم میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا اب آئیے اس کو چلاتے ہیں پہلے خاکے میں چند تفصیل نوٹ کر لیجئے یہ اس ارے کی پہلی انیشل حالت ہے جب ہم اس پارٹیشن میں آتے ہیں فی الحال یہ جو ایرو بنے ہوئے ہیں اس کو آپ اس کو نہ دیکھیے اس میں پی جو ہے یہ وہ پیوٹ ایلیمنٹ کی پوزیشن انڈیکیٹ کر رہا ہے جو کہ ہم نے 5 جو کہ ایکچولی ایک ڈیٹا آئٹم ہے یعنی کہ یہ ارے جو ہے اس میں نمبرس ہیں 5, 3, 8, 6, 4, 7 تین اور ایک اس میں پی اور آر آرس اس ارے کا اینڈ یعنی کہ اس سب ارے کا اصل میں end, کیونکہ چانسز ہیں کہ یہ ایک بڑی ارے کا حصہ ہے تو اب ہم نے اس ایلبردم کو چلایا پی ہم نے چن لیا یعنی کہ پیوٹ اس کے بعد دیکھیے میں نے کیو جو ہے اس کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ انیشلی وہ پی پہ ہی ہے یعنی کہ وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اور اب ایس کو میں چلا رہا ہوں دائیں جانب جو کہ آر تک جائے گا ایس جب دوسرے ایلیمنٹ پہ پہنچا بلکہ یہاں سے ہی وہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ ویلیو ہے تین تین کو اگر میں پانچ سے کمپیر کروں تو یقیناً تین چھوٹا ہے تو اب اگر الگ ذہن میں رہے تو ہم کیو کو انکریمنٹ کریں گے یعنی کہ کیو اصل میں آگے تین پہ موو کر جائے گا اور کیو ایس اور اے کیو اور اے ایس کو ہم سواپ کریں گے اب چونکہ ایس بی وہی ہے جہاں پہ کیو ہے تو اس لیے سواپ کے نتیجے میں تین جو ہے وہ اپنی جگہ ہی رہتا ہے اس کے بعد کیو دیکھیے یہاں پہ آ گیا اور پانچ پیوٹ اور تین یہاں پہ ایس جو ہے اب آگے کی جانب چلا ایس جب آٹھ پہ آیا تو یہ چونکہ پیبٹ سے بڑا ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کرتے ہم آگے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ کون سا حصہ جو ہے ہم کور کر چکے ہیں یاد رہے یہ وہ انویرینٹ پارٹ ہے اور یہ وہ انویرینٹ پارٹ ہے یعنی کہ ان پروسیسڈ پارٹ ہے اس حصے کو ابھی ہم نے پارٹیشن کرنا ہے یہ جو ادھر والا حصہ ہے جس میں پانچ تین اور آٹھ ہیں یہ پارٹیشن ہو چکے ہیں ہاں ایسا ضرور ہے کہ پانچ دیکھیے ابھی شروع میں ہے تین اور آٹھ جو ہیں وہ ابھی بعد میں ہیں تو حصوں کی مناسبت سے یہ ابھی فی الحال نہیں ہوا کہ تین جو ہے وہ پانچ کی ایک طرف اور آٹھ جو ہے وہ پانچ کی دوسری طرف یہ ہم آخر میں کریں گے ایک دفعہ خیر ایس 6 پہ آیا 6 جو ہے وہ پانچ سے بڑا ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کرتے اب ہم چار پہ, پہ پہنچے دیکھیے 6 کو میں نے انڈیکیٹ کیا کہ وہ پروسس ہو چکا ہے ہم چار پہ پہنچے چار چونکہ پیوٹ سے چھوٹا ہے شروع میں پیوٹ پانچ ذہن میں رکھیے چار چونکہ چھوٹا ہے تو اس کو دیکھیے میں کیو پلس ون والا جو ایلیمنٹ جو کہ اصل میں آٹھ ہے اس کے ساتھ ایکسچینج کروں گا یہ میں نے اس ایرو یا ڈبل اینڈیڈ ایرو سے میں نے شو کیا ہے کہ چار اور آٹھ ایکسچینج ہوئے جس کی بنا پہ اگر آپ ادھر دیکھیں تو دیکھیے چار اب یہاں پہ ہے اور آٹھ جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا یہ ایرو سمپلی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم کاروائی اب ادھر جاری رکھیں گے اس ایکسچینج کے بعد ایس آگے کی جانب چلا کیو جو ہے اب دیکھیے یہاں پہ آ چکا ہے ایس سات پہ, پہ پہنچا سات جو ہے یقیناً پانچ سے بڑا ہے اس لیے ہم ایکسچینج نہیں کریں گے آگے چلے تو اب ہم تین پہ پہنچے تین چونکہ پیوٹ پانچ جو ہے اس سے چھوٹا ہے تو میں کیو کو انکریمنٹ کرتا ہوں یہاں پہ اندرونی طور پہ کیو یہاں پہ آیا اور ان دونوں ایلیمنٹس کو یعنی کہ چھ اور تین کو اب میں ایکسچینج کرتا ہوں جس کا نتیجہ اب آگے ظاہر ہے کہ چھ اب ادھر آ گیا ہے اور تین جو ہے وہ یہاں پہ ہے اور کیو وہاں پہ آیا جہاں پہ چھ موجود تھا یعنی کہ تین اور چھ کی ایکسچینج کی بنا پہ کیو اب یہاں پہ اور فی الحال ایس یہاں پہ ہے اب ایس کو ہم آگے جب چلائیں گے تو وہ ایک پہ, پہ پہنچے گا ایک بھی پیب یعنی کہ پانچ سے چھوٹا ہے تو اس کو ہم کیو پلس 1 والے ایلیمنٹ یعنی کہ 8 سے ایکسچینج کریں گے جس کے نتیجے میں اب یہاں پہ 1 آ گیا اور s یہاں پہ, پہ پہنچا 8 بھی یہاں پہ آ گیا اور دوسری یہ بات کہ دیکھیے اب ہم s کو ارے کی یا اس ارے والے حصے کے آخر تک لے گئے ہیں اس کے بعد کوئی اور کاروائی نہیں اور ایک فائنل اسٹیپ جو کہ اس لوپ کے باہر تھا اے پی اور اے کیو کو ایکسچینج کیا جس کی بنا پہ اب دیکھیے پانچ یہاں پہ آ گیا اور ایک جو ہے وہ شروع میں چلا گیا اب اگر اس ارے کو آپ دیکھیں تو یقیناً اب آپ پہچان جائیں گے کہ یہاں پہ وہ پارٹیشننگ ہو چکی ہے کیونکہ پی جو ہے وہ اپنی رینک کی بنا پہ یاد رہے وہ رینکنگ والی بات یہاں پہ بھی چل رہی ہے کہ پی جو ہے اپنی فائنل رینک کی بنا پہ کیو پوزیشن پہ آ گیا ہے پوزیشن پہ پانچ سے اگر نیچے دیکھیں تو ایک تین چار تین جو ہیں یہ ایلیمنٹس چھوٹے ہیں پانچ سے اور پانچ سے بڑے ایلیمنٹس سات چھ آٹھ جو ہیں وہ اس سے بڑے ہیں لیکن ان سارے نمبروں کو اگر لیں تو کیو جو ہے اپنی فائنل رینک پہ آ چکا ہے اور یہ وہ کیو ویلو ہے جو کہ ہم اس ایلگردم میں ریٹرن کرتے ہیں پارٹیشن جو تھا وہ پورا جو ایم ہے ہمارا کوک سارٹ اس میں ایک کال ہے اس پارٹیشن کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اگر اب آپ کو سارٹ کو دیکھیں تو اس صورت میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو اب دو حصے آ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے فردر پارٹیشن کرنا ہے یا کونکر کرنا ہے یہاں پہ اب مرجنگ نہیں ہوگی تو وہ جو دو ریکرس کالز تھی وہ اب پی سے کیو مائنس ون پانچ کو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو اپنی فائنل پوزیشن میں آ چکا ہے پی سیو مائنس ون کو میں ریکرسلی شارٹ کروں گا اور اس کے بھی فردر اسی طرح پارٹیشننگ ہوگی اور پارٹیشننگ میں پھر یہی پارٹیشن والی چلے گی اتنے حصے پہ دوسری ریکرسو کال جو ہے وہ اتنے حصے پہ چلے گی اور وہ بھی پارٹیشننگ کرے گی اور نتیجن کیا ہوگا کہ جب یہ حصہ بھی شارٹ ہو چکا ہوگا ایکچولی یہ فردر پارٹیشن ہوگا اور اس کے مے بی اپ ٹو ون ایلیمنٹ آپ نیچے جائیں گے جس کی بنا پہ جب آپ ادھر اس ریکرس کال سے واپس آئیں گے تو یہ ارے کا حصہ شارٹ ہو چکا ہوگا اور یہ بھی سارٹ ہو چکا ہوگا اب ایسا کرتے ہیں کہ نہ صرف پارٹیشن کو بلکہ کوک شارٹ کو ہم ایک پوری ارے کے اوپر بھی انہی تصویر خاکوں کی مدد سے چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایلگردم مکمل طور پہ کیسے کام کرے گا اس سے چند ایک اور باتیں سامنے آئیں گی جو کہ بعد میں انالسس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور یہ پیوٹ سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اہمیت رکھتی ہیں تو آئیے اب وہ تصویری خاکہ جس میں یہ کوک سارٹ پروسیجر جو ہے یہ مکمل طور پہ ایک ارے کو سارٹ کرتا ہے وہ میں آپ کے سامنے اب پیش کرتا ہوں یہاں پہ اب میں نے ایک مکمل ارے دکھائی ہے یہ وہ ایلیمنٹس ہیں انیشلی جن کو ہم نے سارٹ کرنا ہے سات چھ بارہ تین گیارہ آٹھ سات سے لے کے دس تک ڈیٹا سارٹیڈ نہیں ہے اس دفعہ میں تھوڑا سا چینج یہ کرتا ہوں کہ جو پیوٹ ایلیمنٹ ہے وہ بجائے پہلا ہونے کے میں اس کو چن لیتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اصل میں پیوٹ کی پوزیشن امپورٹنٹ نہیں جتنا کہ اس کی ویلیو اور ویلیو کیا دیکھیے میرے پاس یہ نمبرس ہیں یہ ایک رینج میں ہے ون سے لے کے تقریباً سب سے بڑا نمبر جو ہے سترہ ہے تو اگر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پیبٹ ویلو کے پوائنٹ آف ویو سے اگر فرض کرے میں نے ون کو چن لیا تو پھر اس کی پارٹیشننگ کیسے ہوگی پیبٹ سلیکشن کے بارے میں ایک دوسری بات جو ہم نے کی تھی اسلوم میں کہ اس کو ہم نے لی بھی چنا تھا اور رینڈملی چننے کے بعد اس کو یا پہلی پوزیشن پہ یا آخری پوزیشن پہ لے آئے تھے پہلی پوزیشن پہ لانے کا یا آخری پہ لانے کا فائدہ صرف یہ ہے کہ ہمارا وہ جو لوپ ہے وہ پھر آسانی سے چلتا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا اس تصویری خاکے میں اگر آپ دیکھیں میں نے آخری ایلیمنٹ کو فی الحال چن لیا لیکن یہ بھی ہے کہ یہ دس جو ہے چانسز ہے کہ شاید یہ کہیں یہاں پہ موجود تھا اور یہاں سے اس کو میں نے اٹھا کے یہاں پہ لے آیا اور یہاں کا ایلیمنٹ کہیں یہاں پہ چلا گیا تو یہ وہ رینڈم سلیکشن کی بات ہے اور سلیکشن کے بعد اس کو یہاں پہ لانا خیر دس کو اب ہم نے ایز اے پیویٹ چنا اب اس کے نتیجے میں ہم پارٹیشننگ کرتے ہیں اور نتیجہ جو ہمیں حاصل ہوگا وہ اب یہ اگلی سلائڈ پہ دیکھیے یہاں پہ اب یہ حالت تھی پارٹیشننگ سے پہلے اور یہ حالت ہے نمبروں کی پارٹیشننگ کے بعد اور اس میں کیا ہوا ہے کہ دس اب رینک کے حساب سے اپنی فائنل پوزیشن پہ آ گیا ہے اس کی دائیں جانب یہ جتنے ایلیمنٹس ہیں یہ سارے دس سے چھوٹے ہیں لیکن دیکھیے کہ یہ خود آپس میں سارٹیڈ نہیں اسی طرح دس سے بڑے جتنے ایلیمنٹس تھے اس والی ارے میں وہ اب پارٹیشن ہو کے سارے ادھر آ چکے ہیں اب جیسے کہ میں نے کہا تھا ڈیوائڈ اینڈ کا ہم اس کو بھی شارٹ کریں گے اس حصے کو بھی شارٹ کریں گے اور اگر ہم ریکرس کال اس پہ اور اس پہ دونوں کو فالو کریں تو یہاں پہ سلیکشن والی بات پارٹیشن اور اس کے بعد ادھر والی پارٹیشننگ کی کاروائی ہوگی اب یہاں پہ میں نے یہ دکھایا ہے کہ اتنا حصہ جو تھا جب اس پہ ریکرسو کال ہوئی تو پھر وہی آخری ایلیمنٹ یعنی کہ پانچ چنا گیا ایٹ یہاں پہ یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شاید میں وہ رینڈم سلیکشن نہیں کر رہا میں نے سمپلی آخری ایلیمنٹ کو ایز اے پیوٹ لے لیا اس حصے میں بھی کال ہے اس نے تیرہ کو چنا ہے ایز اے پیوٹ اب جب یہ دونوں پیوٹ سلیکشن ہو گئے تو یہ والا حصہ بھی پارٹیشن ہوگا اور دس سے ادھر والا حصہ دس جو ہے اپنی فائنل پوزیشن پہ آ چکا ہے اس کے ساتھ اب کچھ نہیں ہو رہا جب ہم اس حصے کو پارٹیشن کرتے ہیں اور اس حصے کو پارٹیشن کرتے ہیں تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ پانچ جو ہے اپنے حصے میں رینک کی بنا پہ ادھر آ جاتا ہے اور وہ حصہ یہ ہے اب یہاں پہ پانچ سے چھوٹے جو ہیں ایک دو چار اور تین اور پانچ سے بڑے دیکھیے یہ والا حصہ ہم پارٹیشن کر رہے ہیں سو پانچ سے بڑے آٹھ چھ سات اور نو اور دس ابھی اپنی جگہ پہ قائم ہے اسی طرح تیرہ جو ہے وہ بھی اپنی فائنل پوزیشن پہ آیا اس سے چھوٹے گیارہ اور بارہ جو کہ یہاں پہ تھے اور چودہ پندرہ سولہ اور سترہ جو ہیں اب دیکھیے یہاں پہ آ گئے اب میرے پاس اصل میں چار حصے بن گئے یہ والا حصہ یہ والا حصہ یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ ان حصوں پہ اب میں پھر وہی ریکرس کال چلاؤں گا یہ حصہ اصل میں یہ دو حصے اس ریکرس کال کی بنا پہ فردر پروسس ہوں گے اور اس حصے کی جو ریکرس کال تھی اس کے بنا پہ یہ دو حصے جو ہیں اب ریکرسو کال کی جانب جائیں گے اور ان کی پھر فردر پارٹیشننگ ہوگی وہ فردر پارٹیشننگ میں اب کیا ہوگا کہ اتنا حصہ جو تھا اس میں تین کو اب میں نے دکھایا ہے کہ ایز اے ای پیوٹ چن چنا گیا اس والے حصے میں نو کو چنا گیا اس والے حصے میں گیارہ کو چنا گیا اور فائنلی اس والے حصے میں سولہ کو چنا گیا یہ جو پانچ اور تیرہ یہاں والے جو پیوٹ تھے یہ اپنی فائنل پوزیشن پہ موجود رہیں گے اور اسی طرح دس جو ہمارا بالکل شروع والا پیوٹ تھا وہ بھی اپنی فائنل جگہ پہ موجود رہے گا تو اب ادھر پارٹیشننگ ہوگی ادھر پارٹیشننگ ہوگی اتنے چھوٹے سے حصے پر پارٹیشننگ ہوگی اور اس سے, سے پہ پارٹیشننگ ہوگی جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ تین جو ہے وہ یہاں پہ آیا اور یہاں پہ فردر پارٹیشننگ میں ایک دو تین اور چار بکیا جو حصے ہیں ان کو بھی دیکھ لیجیے یہ آپ پارٹیشننگ کے حساب سے کافی حصے بنتے جا رہے ہیں لیکن کاروائی اب آپ کے سامنے واضح بھی ہوتی جا رہی ہے ایک دو تین چار یہ حصہ پانچ اپنی فائنل پوزیشن پہ آٹھ 6 سات جو ہیں وہ نو سے چھوٹے ہیں اس لحاظ سے نو جو ہے وہ اپنی فائنل پوزیشن پہ پہلے ہی موجود ہے یہاں پہ اصل میں پارٹیشن کی ضرورت نہیں لیکن پارٹیشن ایلگردم نے پھر بھی اپنی کاروائی کرنی ہوگی یہاں پہ دیکھیے گیارہ اور بارہ جو ہیں وہ اس طرح ایکسچینج سا ہو گئے ہیں گیارہ اصل میں اپنی فائنل رینک پہ آ گیا ہے اور بارہ 13 خیر پہلے سے تھا اور یہاں پہ سولہ جو ہے وہ اپنی فائنل رینک پہ آ گیا چودہ اور پندرہ اور سترہ اب ہمارے پاس دیکھیے کون سے حصے ہیں جن کے اوپر فردر پارٹیشننگ کی ضرورت ہے اس میں وہ ایک اور دو والا حصہ یہ اکیلا چار آٹھ چھ سات والا حصہ اکیلا بارہ چودہ اور پندرہ اور سترہ اب ہم جب پھر کرسو کال کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک دو جو ہے اس میں دو کو پیوٹ کو طور پہ چنا گیا اس والے حصے میں سات چنا گیا اس والے حصے میں بارہ اور اس والے حصے میں پندرہ اور سترہ اکیلا تھا اب یہاں پہ کاروائی اصل میں کافی سمپل ہے یہ کافی رنگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ صورت کا اس وقت بھی جائزہ لیں تو دیکھیے کس طرح ڈیٹا جو ہے وہ آلریڈی سارٹیڈ ہوتا جا رہا ہے اور بلکہ تین پانچ نو دس گیارہ تیرہ اور سولہ اپنی فائنل پوزیشنز پہ آ چکے ہیں اب آئیے جلدی سے یہ کاروائی بالکل اختتام تک لے کے چلتے ہیں اور وہ قریب ہے کیونکہ اگلے ہی سٹیپ میں اب دیکھیے کہ فردر پارٹیشننگ کے لیے اب کوئی حصہ موجود نہیں اب سارے ایلیمنٹس جو ہیں اپنی فائنل پوزیشن پہ آ چکے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس سے لے کے سترہ البتہ آگے جو میں گفتگو کروں گا اس کے لیے ایک بات ذہن نشین کیجیے کہ یہ پیوٹ کون سے تھے پہلے اسٹیپ پہ ہم نے دس کو چنا تھا اگلے اسٹیپ پہ ہم نے پانچ اور تیرہ کو پیوٹ کے طور پہ چنا تھا اسی طرح پھر ہم نے تین نو اور گیارہ اور سولہ کو چنا تھا یعنی کہ یہاں پہ ایک پیوٹ تھا یہاں پہ دو تھے یہاں پہ چار تھے یہاں پہ آٹھ تھے اور سولہ ایک لحاظ سے ایک ٹری لائک سٹرکچر جو ہے یہ بنتا نظر آ رہا ہے ابھی میں یہ ٹری آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو اس کی ایک خاصیت شاید آپ پہچان جائیں اگر نہیں پہچانتے تو اس ٹری کو اب دیکھیے یہاں پہ ٹری کی صورت تو ہے لیکن جو پیوٹس ہیں ان کو ذرا دیکھیے سب سے پہلے ہم نے دس کو چنا تھا اگلے لیول پہ جب دو حصے بنے تھے پارٹیشن کے بعد ہم نے پانچ اور تیرہ کو چنا تھا پھر میں نے کہا تھا کہ اس سے اگلے لیول پہ چار پیوٹس تھے تین نو گیارہ اور سولہ اس سے آگے پھر دو چار سات بارہ پندرہ اور سترہ اور آخر میں یہ اب اس ٹری کو ذرا دیکھیے تو مجھے چند باتیں بتائیے کیا یہ بائنری ٹری ہے یقیناً وہ تو لگ رہا ہے کیونکہ ہر نوڈ کے ایٹ موسٹ ٹو چلڈرن ہیں لیکن ان کی ویلیوز کو دیکھ کے ذرا جائزہ لیں دس سے دائیں جانب یا اس کا جو لیفٹ سب ٹری ہے اس میں ساری ویلیوز کو دیکھیے کیا یہ دس سے چھوٹی ہیں دائیں جانب آئیے دس کے رائٹ سب ٹری کو دیکھیے اس میں جتنی ویلوز ہیں کیا وہ دس سے بڑی ہیں وہ تو ہیں اچھا آگے چلیے پانچ کو لیں پانچ کے لیفٹ سب ٹری کو دیکھیے اس میں ویلوز پانچ سے چھوٹی ہیں کہ بڑی ہیں اس کے رائٹ سب ٹری کو دیکھیے اس میں ویلوز پانچ سے بڑی ہیں کہ چھوٹی ہیں اور یہی کاروائی اس جانب کیا اس حصے ٹری کے میں جو نمبرز ہیں وہ تیرہ سے چھوٹے ہیں کہ نہیں اور اس جانب تیرہ سے بڑے ہیں کہ نہیں یہاں پہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک ٹری بائنری ٹری میں یہ پراپرٹی ہو کہ ایک نور جو ہے اس کے لیفٹ سب ٹری میں ویلیوز چھوٹی ہیں اور اس کے رائٹ سب ٹری میں ویلیوز بڑی ہیں تو اس ٹری کو کیا کہتے ہیں یاد ہے یہ ایک بائنری سرچ ٹری بن گیا ہے بی ایس ٹی اور بی ایس ٹی کی اور کیا خاص باتیں تھیں یقینا یہی اس کی ایک پراپرٹی ہے کہ اس میں ہر نوڈ پہ لیفٹ سب ٹری میں ویلیوز چھوٹی ہیں اور رائٹ سب ٹری میں ویلیوز بڑی ہیں البتہ اس ٹری کو دیکھیے کیا یہ بیلنسڈ ہے دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے البتہ پہلی بات کہ کوئک سارٹ میں میں اصل میں یہ ٹری ایکسپلیسٹلی نہیں بناتا یہ تو میں نے جو پیوٹس تھے ان کو لے کے اس ٹری کی حالت میں میں نے آپ کو دکھایا اور وزن کے لحاظ سے یا بیلنسنگ کے لحاظ سے یہ کافی بیلنسڈ لگتا ہے یاد ہے ہم نے اے وی ایل ٹری کے سلسلے میں بی ایس ٹی سے ہی بات شروع کی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بی ایس ٹی جو بنے ایکسپلیسٹلی یا اس کیس میں امپلیسٹلی تو وہ لوف سائڈ یعنی کہ ایک سائیڈ اس کی بہت لمبی ہو سکتی ہے یا ڈیپ ہو سکتی ہے اور دوسری جو ہے وہ اتنی ڈیپ نہیں ہو سکتی اب فرض کریں کہ شروع میں بالکل یہاں پہ میں نے نمبر ایک جو ہے اس کو ایز اے پیور چنا ہوتا اس کے بعد دوسرے لیول پہ میں دو اور تین کو کسی طرح پیوٹ چن لیتا اس سے اگلے لیول پہ میں چار 6 سات اور آٹھ کو پیوٹ چن لیتا تو اس کی بنا پہ اس ٹری کی شکل کیا ہوتی یقیناً وہ اتنی بیلنس ٹری کی فارم نہیں بنے گی بلکہ وہ ایک سائٹ کی جانب ٹری جو ہے وہ چلا جائے گا اور اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ بالکل چھوٹی رہے گی جب ہم بی ایس ٹی کی ڈسکشن کر رہے تھے تو تب ہم نے کہا تھا کہ ہم ایسا ٹری نہیں چاہتے کیونکہ وہ تو ایک لنک لسٹ جیسی چیز بن جاتی ہے تو پھر ہم نے وہاں پہ وہ بیلنسنگ والی کاروائی کی تھی یاد ہے وہ اے ای وی ایل ٹری والی بات یہاں پہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کوئی سورٹ جو ہے یہ ٹری نہیں بنا رہا یہ تو چوائس آف پیمٹ جو ہے وہ ہی امپلسٹلی یہ ٹری بنا رہا ہے یہاں پہ سمپلی یہ دیکھنے کے لیے کہ پیوٹ سلیکشن کی بنا پہ ٹری کیا بنتا ہے یہ ٹری میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اب آپ کے سامنے یہ جواز بھی آ گیا کہ پیوٹ سلیکشن جو ہے وہ کتنی اہم ہے کیونکہ اس کی بنا پہ یہ جو ٹری ہے یہ لاف سائڈڈ ہو جائے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک حصہ جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹا چھوٹا اور دوسرے حصے جو پارٹیشن فردر کوئک سارٹ یا کونکر والا پارٹ جو ہے اس میں وہ حصے جو ہیں وہ بڑے ہی رہیں گے خیر ابھی ہم ان کے حوالے سے بھی یہ دیکھیں گے کہ یہ پیوٹ سلیکشن جو ہے اس کے نتیجے میں کوئک سارٹ کا ٹائم کیا نکلتا ہے بی ایس ٹی سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ پیوٹ سلیکشن جو ہے اہم ہے ہم نے اس کی خاطر کیا کیا تھا جہاں تک ہمارا الگریدم ہے اس میں ہم نے کوشش یہ کرنی تھی کہ پیوٹ ایسا نہ چنا جائے جو کہ ڈیٹا آئٹمس جو ہیں پی سے آر تک اس میں سب سے چھوٹا ہو یا سب سے بڑا ہو یہ وہ صورت حال ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ کوئک شارٹ میں ورس کے بہیویئر آئے گا کیونکہ دیکھا آپ نے کہ کس طرح یہ بی ایس ٹی جو ہے یہ بالکل چھوٹا بن جاتا ہے ہم اب بیلنسنگ والی کاروائی تو نہیں کریں گے نہ ہی ہم یہ کر رہے ہیں کہ پیوٹ چنو اس کے بعد بی ایس ٹی بھی امپلیسٹلی بناؤ یا ایکسپلیسٹلی بناؤ اس کی ہائٹس جو ہیں ان کو دیکھو اور اگر وہ غلط پیوٹ چنا ہے تو پھر واپس آ کے دوبارہ ایک نیا پیوٹ چن کے وہ کاروائی دوہراؤ یہ جو بیک ٹریکنگ والی بات ہے کہ غلطی ہوگی واپس آؤ دوبارہ پیوٹ چنو یہ ہم کوئک سارٹ میں نہیں کریں گے ہاں یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں کہ کچھ ایسے الگریدمس بھی ہیں خاص طور پہ گیم پلئنگ الگریدمس جس میں آپ گیمس کو سمولیٹ کرتے ہیں وہ یہ بیک ٹریکنگ کرتے ہیں یہ اصل میں ایک کلاس آف ایلگردم ہے جو کہ ہم فی الحال ڈسکس نہیں کر رہے اور یہاں پہ کہ جو بھی پیوڈ کی سلیکشن ہے اس پہ ہم کاروائی جاری رکھتے ہیں البتہ ہم پیوڈ کی سلیکشن جو ہے اس کے لیے انٹیلیجنٹلی ڈیسیزن لے سکتے ہیں اور ایک جو میں نے بات کہی کہ اگر رینڈملی سلیکٹ کر لیں تو اس کے نتیجے میں کوئک سارٹ کا بہیویئر عموماً اچھا رہتا ہے انالسس کے پوائنٹ آف ویو سے یاد ہے ہم نے تین باتیں کی تھی کہ ہمیں ورس کیس بہیویئر درکار ہوگا کہ ایک ایلو کا ورس کیس بہیویئر کیا ہے اس کا ایوریج کیس بہیویئر کیا ہے اور فائنلی اس کا بیسٹ کیس بہیویئر کیا ہے آئیے اب کوک شارٹ کے حوالے سے ہم یہ دو انالس ورس کیس اور ایوریج کیس جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کا بیسٹ کیس بہیویئر بھی سامنے آ جائے گا the running time of آف کوٹ depends heavily on the selection of the pivot If the rank of the pivot is very large اور very small Then دا پروٹیشن ول بی اب یہاں پہ لفظ ان اصل میں اب چونکہ میں نے آپ کے سامنے بی ایس ٹی دکھایا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اس کی واضح طور پہ سمجھ آ گئی کہ یہ ان والی بات کیا ہے ہمارے کیس میں جو ہمارا ایلکردم ہے since the دا پیوٹ از چوزن ان آر ایلکردم دی ایکسپیکٹ یعنی کہ اگر ہم یہ کریں چانسز ہیں یا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ n log n میں اپنی کاروائی مکمل کر لے گا لیکن اس چیز کا لحاظ رکھے اور ابھی ہم اس کو کہ اگر آپ رینڈملی چنے پیوٹ کو تو لکیلی دس ہیپن ریئرلی یعنی کہ یہ جو آرڈر ہے یہ کم ہی ہمارے ساتھ ایسی بات ہوگی البتہ اس کے چانسز بالکل ہیں اب یہاں پہ ہم اس بات کے پیچھے چھپ نہیں سکتے کہ اس کے چانسز کم ہیں اس بنا پہ اب آپ کو ایک شاٹ استعمال کر لو اور آن ایوریج ایکسپیکٹڈ کیس کا order n log n ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسرا کہے گا کہ بھائی تم نے مجھے میتھمیٹکلی پروو کر کے نہیں دکھایا کہ یہ ورس کیس بہیویئر جو ہے وہ یقیناً order n square ہے. شاید اس سے زیادہ بھی ورس ہو لیکن یہ تو اب ہمیں ثابت کرنا ہے اور اس ثبوت کی خاطر ہم کیا کریں گے یہ نہیں کہیں گے دوسرے کو کہ بھئی تم استعمال کر کے دیکھ لو اگر ایسا نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے تم لکی رہے لیکن اگر ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے اس وقت اس کا ٹائم دیکھ لینا نہیں اب ہم انالسس کے ذریعے یہ چیز ثابت کریں گے کہ کوئک سارٹ کا ورس بہیویئر آرڈر اینڈ اسکوئر ہے یعنی کہ اس کو آپ بلا خوف و خطر استعمال کریں آرڈر N اسکوئر سے زیادہ برا اس کا بہیویئر نہیں ہوگا تو آئیے اب اس چیز کو میتھمیٹکلی پروف کریں کہ یہ یقیناً بہیویئر ہے یعنی کہ کوئک سارٹ کا ورس کیس بہیویئر آرڈر N اسکوئر ہے اٹسا این ٹائم ٹو ڈو یہ ہم سلیکٹ میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پہ تو سمپلی ایک ایک لوپ ہے جو کہ لیفٹ سے رائٹ چلتا ہے اس میں سواپنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ نہیں کہ لوپ کے اندر لوپ ہے یا کوئی کالز ہیں سمپلی ایک لوپ جو ہے وہ سواپ سواپ کرتا ہوا ایک لیفٹ سے رائٹ جا کے پٹیشن کر دیتا ہے تو پرٹیشنگ جو ہے وہ تو ہوئی تھے وہ این سے کم ٹائم بھی نہیں لے گی کیونکہ اس نے پوری ارے کا جائزہ لینا ہے یہ نہیں کہ وہ پہلا ایلیمنٹ دیکھ کے ہی کہے کہ بھئی یہ تو پہلے سے ہی پارٹیشن ہے ایسا نہیں ہو سکتا اب آئیے سورڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جب ہم ایک ون تھرو n کو پارٹیشن کرتے ہیں تو یاد ہے کہ آخر میں وہ پیوٹ جو ہے وہ پوزیشن کیو پہ یعنی کہ رینک اس کی کیو ہوتی ہے وہاں پہ وہ آ جاتا ہے اس کی بنا پہ دو حصے بنتے ہیں ایک کا سائز Q-1 اور دوسرے کا سائز N-Q ہوگا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کیو جو ہے وہ 1 اور N کے بالکل درمیان میں ہے اور یاد ہے کہ مرز شارٹ میں جو ہم نے ریکرنس ریلیشن بنائی تھی وہاں پہ وہ n اوور والی بات ہوئی تھی کیونکہ وہاں پہ ہم پیوٹ نہیں چن رہے تھے ہم سمپلی ارے کے دو حصے بناتے تھے اور وہاں پہ حصوں کی مناسبت سے سمپلی n 1 ون اوور والی کاروائی ہم نے کی تھی اب اگر ہم اس کے دو حصے بنائیں تو ان دونوں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے اب چونکہ ہم کوٹ کو ریکرسلی کال کرتے ہیں تو اگر n کا جو ہے سارٹ کرنے کا وہ ٹی ایم ہے جو کہ اس ایکسپریشن میں لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہے تو اگر سائز آف ارے q-1 ہے تو پھر کتنا ٹائم یقیناً ٹی کیو مائنس اور اسی طرح اگر دوسرا حصہ جو ہے وہ N-Q ہے تو اس پہ کتنا ٹائم T N-Q اور پھر آخر میں یہ جو پلس N ہے یہ وہ پٹنی کی وجہ سے ہے اب یہ Q کیا ہے یہ اس پیوٹ کی فائنل پوزیشن ہے یہ فائنل پوزیشن کیسے ڈیٹرمن ہوتی ہے یہ اس پیوٹ کی ویلو پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور یہ جو آخری بات ہے کہ ٹو گیٹ دا ورس کے بر وی میکسمائز اوور آل پاسبل ویلوز آف کیو یہ میکسیمائز کرنے والی بات کیا ہوئی دیکھیے کیو جو ہے وہ ہم خود تو سلیکٹ نہیں کرتے یہ پیوٹ کی سلیکشن کی بنا پہ اس کی ویلو نکلتی ہے لیکن فرض کریں کہ میں ہر ایلیمنٹ کو ایز اے پیوٹ چنتا ہوں اور اس کی بنا پہ کیو کی ویلو نکلتی ہے میں ایک اور پیوٹ چنتا ہوں اس کی بنا پہ بھی کیو کی ویلو نکلتی ہے اب یہ جو کیو کی ویلوز ہیں یہ کہاں سے کہاں تک جا سکتی ہیں 1 سے n تک اگر میں ارے 1 تھرو n کو سورٹ کر رہا ہوں اور ان چوائسیز کی بنا پہ ٹی کی value جو ہے وہ چھوٹی بڑی ہوگی ورس کیس میں مجھے چاہیے ٹی کی میکسمم ویلو یہ وہ ورش ویلو ہوگی اور اس بنا پہ جو بھی کیو آئے گا یا جو کیو ہم پروو کر سکتے ہیں وہ یہ ہمیں ورس کیس بہیویئر دے گا تو دیکھیے پورنگ اٹ ٹو گیدر وی گیٹ دا ریکرنس ٹی ایز اکو ٹو ون ایف این از لیس دین اکول ٹو یہ تو ثابت ہے اور پھر یہ جو میکس والی بات ہے کہ q جو ہے یہ 1 سے لے کے این تک ہو سکتا ہے اور ہم کرتے یہ ہی ہیں اس ریکرنس میں کہ q کی value ون لیتے ہیں اور اس کو ہم سالو کریں گے یہ پورا ایکسپریشن جو ٹیو مائنس ون پلس ٹی ایس کیو پلس این اس کی ہم نکال نکالیں گے یہ کیسے یہ جب ہمارے پاس ایک کلوز فارم ایکسپریشن آ جائے گی تو ہم نکال سکتے ہیں پھر ہم کیو کی ویلیو ٹو رکھیں گے پھر اس کی نکال لیں گے اور یو این تک ہم لے کے جائیں گے البتہ جو آرگیومنٹ ہم نے بی ایس ٹی کے حوالے سے پیش کی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ اگر کیو جو ہے وہ ون ہو یا کیو جو ہے وہ ان ہو یعنی کہ پیوٹ جو ہے اس کی فائنل پوزیشن اگر بالکل شروع میں آ جائے یا بالکل آخر میں چلی جائے تو اس کیس میں یاد ہے وہ ٹری جو ہے وہ بالکل ان بیلنس یا لاپ سائڈڈ بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں پھر وہ ورس کیس بہیویئر سامنے نظر آتا ہے ہاں اب اگر یہ آرگیمنٹ ہم نے ایکسپٹ کر لی تو پھر If we expand ٹو ون for Q equal to one, qn بھی کر سکتے ہیں لیکن q اکول ون پہ اب ہم اس ریکرنس کو expand کرتے ہیں تو وہاں پہ آیا کہ tn ایم لیس دین ایول ٹو ٹی زیرو پلس ٹی ایس plus پلس یہاں پہ میں نے سمپلی کیو کی value 1 ڈال دی ہے اس کے نتیجے میں دیکھیے کیا ہوا میرے پاس ریکرنس بنی tn ایم از لیس ایكو ٹیو TN-1+ مائنس ون پلس این اور اب میں اس کو سمپلی ایکسپینڈ کرتا جاؤں گا ٹی زیرو چونکہ ہماری ڈیفینیشن تھی کہ n میں t1 جو ہے یا tn جو ہے وہ ون ہے تو پہلی ٹرم میں نے ون دکھائی اس کے بعد ٹی 1 ون پلس این اب اس کو میں ایکسپینڈ کرتا ہوں ٹی 1 ون برابر ہے ٹی 2 ٹو اور پھر وہ T0 والی جو سب سے پہلی اکویشن ہے اسی کو میں بار بار استعمال کروں گا تو میرے پاس ایکسپینشن آئی کہ TN-1 مائنس ون پلس ون برابر ہے ٹی ایم مائنس ٹو پلس ایس پلس ون جو کہ برابر ہے TN-3 مائنس تھری پلس این مائنس ون پلس این پلس اور دیکھیے یوں میں اگر ایکسپینڈ کرتا جاؤں تو آخر میں میرے پاس یہ سیریز بن جاتی ہے ٹی n کے ایک ٹرم پلس I-1 ون ٹو کے مائنس ٹو این سمپلی N کی سیریز ہے یہ سیریز کو حل کرنے کی خاطر ہم دو باتیں ایک یہ کہ بیس کے کیس میں T1 ون از اور اگر ہم K کو N-1 ون سیٹ کر دیں K کی میں ویلو کوئی بھی چن سکتا ہوں تو ہمیں یہ حاصل ہوا ٹی TN لیس دین اکول ٹو ٹی T1 یہ چونکہ N-K کے میں نے جب این مائنس ڈالا تو وہاں T1 ون آ گیا اور وہ جو سمیشن ہے وہ آئی 1 سے N-3 تک گئی اور اس میں جو سم جو ٹرمس ہو رہی ہیں وہ n مائنس اب اس ساری چیز کو اگر میں ایکسپینڈ کروں تو بات بنی کہ ون پلس اور پھر تھری پلس پلس سے لے کے N-1 Plus n plus n plus 1 پن سمپلی سیریز ہے تو اگر میں اس کو آئی کو دو سے شفٹ کروں تو لوڈ لمٹ جو ہے وہ آئی اکول 1 پہ چلی جاتی ہے اور اوپر والی جو ہے وہ n پلس ون پہ چلی جاتی ہے یا اس سے آگے بھی میں چاہنا چاہوں تو اس کو میں پھر یہ less than equal تک لے جاؤں حاصل یہ ہوا کہ یہ جو expression ہے یہ اصل میں tn is less than equal to sum of i from i n plus 1 اور یہ سیریز کا formula آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں اس کا حاصل n plus 1 times n plus 2 over 2 جو کہ polynomial کے point of view سے theta n square ہے یہ theta n square والی بات و اکول ون کی بنا پہ ہوئی اگر ہم q equal این کرتے تو یہی بات تب بھی ظاہر ہونی تھی سیٹا کے بارے میں یاد ہے کہ یہ اپر اور لوور لمٹس دونوں اسٹیبلش کرتا ہے کہ tn جو ہے اوپر سے اور نیچے سے سی square یا سی square سے نیچے اور سی ٹو اوپر جو ہے یہ دونوں فنکشن کو باؤنڈ کرتی ہیں یہاں پہ ابھی ہم نے ثابت نہیں کیا کہ یہ لوور بھی ہے لیکن ٹائمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر حالت میں یہ n اسکوئر ٹرم آئے گی اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ یہ n اسکویئر سے کم ہوگا اب ہم دوسری جانب کہ ایوریج کیس بہیویئر اس کا کیا ہے ورس کیس بہیویئر ہم نے کہا تھا کہ ہم ایلگریدم انالیس کے حوالے سے ورس کیس اس لیے نکالنا چاہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے یہ ایک الگریدم کی اپر لمٹ پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے بنا دیتی ہے یا بن جاتی ہے ایوریج کیس وہ بہیویئر ہوتا ہے جو کہ آن ایوریج یعنی کہ ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ تقریباً یہ ہوگا اور کوئک سارٹ کے کیس میں ہم اب ثابت کریں گے کہ یہ n log n ہوگا ایوریج کیس کیا تھا یہ بھی آپ یاد کیجئے ایوریج کیس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ڈیٹا آپ کو ملتا ہے جس پہ آپ نے اپنے الگریدم کو چلانا ہے اس کی پرابیبلٹی کہ ایک خاص ڈیٹا سیٹ جو ہے اس کے آنے کی یا آپ کے پاس پہنچنے کی پرابیبلٹی کیا ہے اور اس پرابیبلٹی کی بنا پہ اس ایلگریدم کا بہیویئر کیا ہوگا بلکہ کوئک سارٹ میں میں یہ آپ کو کہتا چلوں کہ اگر آپ یہ پیوٹ جو ہے رینڈملی نہ سلیکٹ کریں اور میں آپ کو ڈیٹا آلریڈی سارٹیڈ دے دوں یعنی کہ جو ارے میں آپ کو دیتا ہوں وہ آلریڈی سارٹیڈ ہے اگر نمبرس ہیں تو لیٹس 1, 2, 3, 4, 5 سے لے کے مے 100 تک اگر میں یہ ارے دوں آپ پیوٹ جو ہے رینڈملی نہ چنے پہلا ایلیمنٹ یا آخری ایلیمنٹ جو کہ سارٹ ڈرے میں پہلا ایلیمنٹ کیا ہوگا سب سے چھوٹا آخری ایلیمنٹ کیا ہوگا سب سے بڑا اگر آپ کو ایک اس پہ چلائیں رینڈملی پیمٹ نہ سلیکٹ کریں تو کوئک شارٹ جو ہے آڈر n اسکوئر بہیویئر آپ کو دے گی میرا سوال اس کی وجہ کیا ہے وجہ صاف ظاہر ہے کہ چونکہ آپ نے رینڈملی سلیکٹ نہیں کیا پیبٹ کو اور ڈیٹا آلریڈی سورٹڈ ہے تو جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ تو سب سے چھوٹا ہے اس پہ جب آپ پارٹیشن کریں گے تو کیا ہوگا ایک ایلیمنٹ ایک رہ جائے گا ایک حصے میں اور بکیا سارے ایلیمنٹ جو کہ خود سورٹیڈ ہیں وہ دوسرے حصے میں چلے جائیں گے اب اس دوسرے حصے پہ جب آپ پارٹیشننگ کریں گے اور پھر پہلے ایلیمنٹ کو چنیں گے تو اس کا پہلا ایلیمنٹ کیا ہوگا وہ شارٹیڈ ہے تو وہ اس حصے کا سب سے چھوٹا ہوگا تو پھر کیا ہوا پھر وہی بات کہ ایک حصہ چھوٹا سا اور بکیا حصہ بڑا یعنی کہ آلموسٹ n مائنس ٹو ایلیمنٹس والا ایوریج کے حوالے سے اس ڈیٹا کا ہونا اس کی پروبلٹی کیا ہے یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے یہ تو وہ ہی کرے گا جس نے آپ کو ڈیٹا دیا ہے تو ایوریج کیس اینالسارٹ کا کرنے کی خاطر اب ہم پرابلٹی والی بات لے کے آئیں گے اور ہم اسی طرح ریلیشن بنائیں گے اور پھر اس کو سالو کریں گے جس کے نتیجے میں بات سامنے آئے گی کہ کوک شارٹ جو ہے وہ این لوگ این الدم یقیناً آج کے لیکچر کا وقت چونکہ ختم ہوا یہ کاروائی انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جاری رکھیں گے اور مکمل بھی کریں گے تب تک خدا حافظ